اللهم آل غوا اصحابك يا سيدي يا حبيبي الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آل غوا الصحابك يا مكين اطلب السلام علیکم دعا ہے اولاً مولا, مولا تعالی جل حل کریم دی مار گاہ بےکشب نہ اندر نا چیزنو ہر نفس شانی دنیاوی اخروی شرطوں کامل نجات اور پناہ اتا فرما حق بولن حق دے چلن حق دے مرنے دی توفیق بخش دوستان گرامی ایک سابقہ موضوع دا سلسلہ جاری ایک کس گزشتہ جماعت مبارک سن چکے قسط اج جناب نو سنا رہا انوان سی حقوق اولاد اللہ تبارک و تعالا شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے کفار دی بھی کافر دی بھی ساری اولاد تے نگاہ ویتے بھی اپنی اولاد تے ہونی چاہیے جس محاذ تو دشمن حملہ کرے اتوں ہی دفاع کر ہے دشمن پہ پیا پاک پتن والے بارڈر سے آپ واہ بارڈر تھبالے کھڑا کی اولاد دا موضوع چل رہا پچھلے یعنی گلشتہ جمعہ تل مبارک کے خطبے دے چھ سنایا سی پہلا حق والد کا باپ دا یہ بنتا ہے اولاد دے بارے کی دنتار شرافت آڑی پردے والی بی بی عورت منتخب کرے نکاح تو پہلے سوچے یہ سس والدین یہ بھی دسیا کہ والدین اولاد آستے مالی دی حیثیت رکھتے ایک کسان کی حیثیت رکھتے مالی بوٹے کی خدمت کرے گا پل صحیح لگے گا لیکن پل لاؤنا وہ رب کا کام جلا شان ہو والدین نو والدین دی تربیت نو بچے دی فکری عملی اصلاح اور بگاڑ فساد اخل ہے کہ محبوبے دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دی صاف حدیث مبارک کہ کلو علی فتوا بچہ فطرت تے پیدا ہوا یعنی اللہ تعالی وہ فطرت تے پیدا فرما پھر اس دے والدین انہوں یہودی بنا مجوسی بنا عیسائی بنا دیں نصرانی یہ حدیث پاک ہر بچہ فطرت پیدا ہوتا والدین فوالدہ ہو یو حودان ہی او نسران ہی اور مجسان ہی آپ سرکار نے فرمایا بچہ ہر فطرت پیدا کیا جا فرت کا مانا سمجھانا آگے بھی فطرت کنو آ فطرت پیدا کیتا جاندہ ہے پھر او دے والدین کیا جردین اسودی بنا مجوسی بنا دینے نفرانی بنا مجوسی بنا دینے اگے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتی اس حدیث پاک دے اندر کہ بے بےساں بکری جانور نسل جمے تو بےسنگ والی جمد کی مطلب وہ رنگ لگا ہوں گا؟ والدین بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اولاد دے فکری عملی تاں قیامت والے دن پہلو انہوں پوچھنا جی میں پچھلے المبارک مبارکی سمجھایا تھی ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوتا ہے فطرت دا مانا محدثین محدسین کرام ردو اللہ الحم مجمعین نے جو لکھا فرما فطر تل فطر تل اسلام مینت توحید ول لو خل یا و تباہ لمختار اللہ تری قلیمام امام محدث اللہ علی قاری رحمہ اللہ الباری مسند امام آزم ابو حنیفہ دی شرح وچ لکھتے ہیں میرے کو پیے اس لکھتے ہیں کہ فطرت دا مطلب یہ کہ اللہ تعالی نک مننا رب دی ایس دے اس ہر بند بچہ پیدا کیتا کیا ہے یعنی دوسرے لفظ کوئی بچہ کوفرت شرک پیدائشی طور سے نہیں رکھتا جدوی پیدا ہوتا ہے وہ ایمان سے پیدا ہو اپنے رب نو من نخر آلم انوار کیوں آیا روحان دے جہان اس آیا ہے الس تو کیا میں پرور پروردگار نہیں ہوں رب نے فرمایا بچہ اتنے جواب دے کے آیا ہے یہ تو پھر اتے آن کے بھول جاتا ہے نا جدو اس جسم کے پنجرے اے جسم نا یہ فرمادی جسم دنیا دے جہان جی, میں جی میں مانوس ہوں تو روح اتو اے تھلے والا جہان یہ چیتے رہتا ہے ورنہ ہر بچہ جڑا رب سونے جواب دے کے آیا ہے فطرت او توحید، او ایمان چیتے ہوندا ہے اگر فرم کرو ان تنہا چھڑ دیو کوئی بدلا کرا ٹکرے وہ جگہ جبان ہوگا رب کی توحید تو ایمان سے نام مراد ماں پیو ہی لے جاندے نے پھر برادری لوگ ماحول لاشرہ لے اٹھتا پلتا پھر جی ویخ جو پھر ادر ہی لگنا شروع ہو جا جی فضلے ربی پھر بعد چلے تو گند چوں بھی چنے نکل پہ فضل کی پھر آدھی کوئی نہیں مانگ ہو جو پورا معاشرہ دنیا کا کوفر کی پلیتی ڈبیا پیدا آیا کریا اپنا حبیب میدا فرما لیا ہاں وہ پھر تمہیں سمجھاوا تھوڑی جی گل آ وو ساری زمانے سارے دنیا دے بندے کٹھے کرو نا آ پٹھے نہیں ہوں پٹھے آ پٹھے ہوں نا یہ کس رنگ دے ہوں نے ہر ایویں نا سارے سائنسدانوں کٹھے کرو تو آکو یہ پانی کھڈ کے دھو بنا دو ترتے پٹھیا لیکن مولا دیکھ اس رب کی شان انیے تا تو سانوں دون لاک سدا رب دین نا اللہ شالا اپنا چائنسدان کے نبینے ہونے کی اخیری دنیا چ کو نہیں دنیا دا جنہیں کھوتے تو کھوتا ویک لے سائنسدان یا ان لوگ اور اندازہ لگا جو رحمان دی قدرت لکھ ایک پٹھا سارے رنگ جانور کھا اندر پور جائے لال خون پیدا ہوئے بوٹیاں ہڈیاں مادہ منویا پیدا وچوں گند گوبر تیار ہوئے تو کھ کے نالیاں سفید دھو آ جائے اس بال رب اچ دو کے مثال سمجھائیے جدو میں ہدایت دن نا دے گند چنگے پیدا کر کے توجہ سکنا بول سبحان اللہ ہاں ایمان سائنسدار اکڑ تے تو رب نا پچھاندہ اینا کوش باز قسم خدا دی جن رب ظاہر ہے این کوشش ظاہر نہیں سبحان اللہ فرماندہ ہو واہر اللہ فرماندہ فرمان ول بھی مایا کی مطلب اگر کس شہر ویکھے گا غور نال ویخے پہلو میں گا۔ پھر تین شہ نظر آئے گی پہلو بناو دسے گا نا کرے تو ویل آخر وہ آخر چی میں نظر آواں گا کوئی شہ نہیں ہاں زہر بھی میں آتن بھی میں آ ہر شہر جانا آئی ہوں رجیندیا بول سبحان اللہ تو سجڑا ہر بچہ فطرت ایمان توحید عقید اسلام تے پیدا تا ہے ماں پیو نو یہودی عیسائی مجوسی نسار نسارا جو مرضی بڑا درد ذمہ داری پینی ہے جب بچہ فطرت تے توحید تو پیدا ہے نبی پاک سرکار کی شریت متحرا جدر مسلمان کا پہلا فرض بنتا ہے بچہ بولن دی تمیز پیدا کرے تے فورن تو فورن توحید دے سبق شروع کر دے توجہ نہیں فرمائی تاکہ اتھوں جڑا چیتا لے کے آیا کلے بھلے نہ چیتا کرائی رکھ توجہ نہیں فرمائی ہاں جڑا اتھوں سبق لے کے آیا نا آرفیم لوگ بولے آرفیم لوگاں حضرت سیدنا شیخ ابد الزیز دبا گل ابھی شریف کے اندر لکھ دینے لکھتے ہیں فرمایا بچہ جدو دا ہے جب رو مان کا دیا ہوتا ہے اس وقت فرشتے سے دیکھتا ہے اللہ اللہ کے نوری مخلوق کی کر رہا ہوں ہے تو فرما نے اس وی جا تو تمجھنا اور لو رہا ہے فرمایا اور سریانی زبان چ اللہ دا ذکر کر رہا ہوں کیوں اس واستے کیوں دی میں انوار نال مناسبت بتالے جڑی کھڑی جنا چر ماں کا دھوپ پیتا کہ ماں کا دھا جی ڈبے دا لگ جائے تو ہوں ہی نہیں دکھنے توجہ نہیں فرم شتا نہیں مڑ دکھنے تا تے انگریز فوئر دے بچے نے لایا ڈبے دے ہاں انہیں آخیا ماں کا دھداؤ ایک ہی اتنے فرشتہ جڑیا میں کتاب نا زبان دی گل تے اسمان کی بولی سمجھتے ہیں وہاں دس ہاں آسمان بولیاں سمجھ والے لوگ قسم خدا دی کر کے آنا سدکے جا جب بچہ فطرت تے ماں باپ کا پہلا فرض بنتا کہ انہوں کل میں توحید پڑھا شروع کر دیں زبان سے آیا ہے سن ہے جمے تو کی آخی اللہ اکبر ایو نا کان جانگ ہوتی کہ نہیں کیوں دینا ہے توجہ نہیں فرمائی ہوئی وہ خالی ہے نہیں مسلمان میں بھی چلو راج دسا دسا کیوں بانگ ایلان کیلان دسنا جنونا دسیا جا جا کدھر پلے چ پیا ہو جائے اتوں جدا ہو کے پھر دسیا جا رہا ہے اللہ اکبر چیتا کر تو ایک اللہ من اتر گم نہ ہاں اعلان گم شدہ ہو گم نہ کری اس رب ہمیشہ یاد رکھی رجی دیا بول اللہ سدکے جاؤ مدنی سونے محبوب سل ہو علیہ وسلم سرکار دی حدیث مبارک سواو حاکم نے مستدرک دنبر حدیث نقل فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک تو روایت کر دے نہیں آقا نامدار نے فرمایا افتحوا علا سبیانکم اولا قلمت لا الہ الا اللہ و لکنوہ مندل موت لا الہ الا اللہ ہاں مرات میرے پاک نبی فرمایا بچے اپنیا اپنے بال منہ کھول پہلا سبق جڑا پڑھاو او الا اللہ کا پڑھاو گیا توجو نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہی ادا کل میں تو ہی بول پڑھانا شروع کر دے زب دی سدھی چڑھئی اس پاسے بولن بولن دا زبان کھلے بولن بھی توفیق ہوئے کس پاس ہو جائے اپنے برہمان دا ذکر پہ لگ جائے یہ فرد بن گئی تیرا قیامت یہو ہی پوچھی چڑائی قسم خدا کی کر کیا اللہ توجہ فرما میرے سیدنا میرے سیدنا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ ہو تعالا یہ درویش اس تو محفوظ لکھا سا ماہدہ لکھا سر یہود سارا دن رب چن کن شرط دے ان شرط حضرت عمر نے لائی سی اپنے رانو اپ چیاں تر سانا یہودی بناؤ گے نہ اپنے ہال چو گے جب چھو گے وجہ بول سبحلہ انتہا پسندوں کی باتیں سنو انتہا پسند بن جاؤ اور لولت بھیجو ان کچریوں پر ان چوروں پر جو اپنے آپ کو انتہا پسند نہیں کہتے اور انتہا پسندی کو غلاظت سمجھتے ہیں وہ غلیظ کپٹی کے کیلے ہیں مسلمان انتہا پسند ہوتا ہے جو انتہا پسند نہ ہو وہ کافر ہے کافر ہے, کافر ہے، کافر آلی آلی یہ معاہدہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے بچوں کو مسلمان بھی بننے دیں گے حضرت عمر محدہ لکھتے ہیں تو یہود سارا کو کہتا ہے تم اپنے بچوں کو یہودی عشائی نہیں بنا سکو گے کتاب کا حوالہ نہ دیا میری زبان کٹ دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام بخاری دا استاد محدث سبد الرزاق دی المصنف جلد نمبر چھ اس لکھے ہیں حضرت سید عنہ آپ سرکار لایا دوا نسرانی والا دہو والا یو حو ولا فیم ملک کے ملک دے عرب دے ملک دے اندر دراہ لکھا جائے عرب دے ملک دے ملک اندر ارب یہودی نہیں بنا سکو گے نسارا نہیں بنا سکو گے اپنی اولاد ہاں میرے پا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو سرکار تین دے کو مولا علی آئے مولا علی آئے آپ نے فرمایا ان حان کمفر جہلیت نصیب جو ماہدہ سرکار نے لکھا حضرت نسیبہ حضرت علی فرمو پھر حضرت عمر نے مسالت کی شرط کی میں ججیا جڑا لینا انہوں دگنا نہیں کران گا لیکن والا سر لبنا تو اپنے پتروں نصارا نہیں بناؤ گے کی ہو رہا ہے؟ اے جنت لے جان سی پتا جمیا ایمان تو کھڑا تو ایمان روڑ دینا اسی بچائیے کدھر دود وقت بچ جان سجنا ورنہ قسم خدا دی کر کے آنا رب بزرگ فکیر مردوں دی رب دور دی سختی دی ڈاکٹر لت وڈے تو رحمت وجری فرمائی گل کے موبائل آخر تو ہوں آندے آدھے آگے سارے مکھاؤ مار کر شر کرتے مول دو تو دنیا بچا پو مارنا حرام ہے <laughs> بربائی یہ مطلب ضرور ایک نہ ایک پاسا مارنا ہی پہ جب کو کٹلی سلام آدھے برا مکا چکا بول سبحان اللہ خیر اوتیال کی گل کرنی ہے جنہار رابع کل لین پہ آ گئے انہوں نے دن دشمن کافر سجن بنا پہلا ایمانیا ماں باپ کا گل سنا نہ فکیر اللہ دیدی سبحان اللہ سنانا. بڑی پیاری گل سبحان اللہ رب کا فکیر ہو حضرت داؤد تائی ربی اللہ تالا انو بڑا پرانے زمانے دے اندر تابے دور چ فقیر اللہ دا ہوتا بے دور حضرت جدو عمر پن سال دی آپ ہوئی پنجا سالوں کی عمر شریف ہوئی وہ بولن دے قابل ہوئے باپ لے گیا مؤدب دے کو کتاب لکھیا ہے کتاب جنہ کی اصل کتاب کا حوالہ ہے امام ابن زفر مکی رحمت دی کتاب امبا او جا ابنا لے گئے باپ ہوئی ادب سکھاون والے دے دل دے کو لے گئے پہلا استاد نب دے سن کیوں دے ادب سن ہاں تربیت ہی ادب دکر سن اللہ رسول دا ادب دین کا ادب دا ادب قرآن دا ادب شریعت دا ادب رب رسول دے نام دا ادب استاد کا ادب جی اے سارے آداب ہی آداب دے سن آداب بندہ بنتا لاکھ کتاباں پڑھے ادب نہ آئے تو زمین تے ٹرتا جانور سمجھو جو بندے سدکے جا تیری شور تو جی تعور آڈی توجہ توجونی فرمائی کو لے گئے اسلے ادب ہی سکھا دے سن تعلیم ادب دا نام ہے قسم خدا دی. علم ہے ادب ادب نہیں تو نہیں کھ ہی نہیں تم جنی فرمائی سلطان فرماس جی. دل تو کی تصویر فر کے ہوں علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا سکھیا علم پڑیا پر ادب نہ سیکھ لیا علم پڑھ کے چلو کتے پر کچھ نہ کٹیا the gay بول سبحان اللہ بال پن سال مدرسے کے آئے استاد قرآن شروع فرمایا قرآن پڑھاو شروع صورت ہیں سورت ال انسان دبک پڑھایا جڑی سورت السان ہی استاد آیت پڑھائی زبان تھے شگرد بڑا زبان ترجناب لفظ لین والا سو مبارک انسان ہو جا وقت آیا کچھ بھی نہیں سی قابل ذکر ش نہیں سی مطلب یا مٹی سی یا مادہ منوی یا گندا پانی سی اللہ قرآن شریک مولا اے فرمایا استاد اے آیت پڑھائی جی شرد نے جدو پڑھیے ہوں ماں ویخیا ایک دن پڑھ کے گیا وے اگو جمعے کا دہان سی ماں وے پتر پتر جناب جی ے پاسے کند آئے دیوار والے پاس متوجے ہو کے تا کے کند والے پاس پکی بن کے وی پیا پیا کر سوچی جا رہا ہو ماں ڈر گئی کدرے اکڑ پتر کی جال ہو گئی ہے پاگل ترانہ ہو گیا کند ویڈا ہے ایو ہی بغیر کسے شاید سامنے آن دو بغیر کسی گ انگل دشارے کی جانے پیا ماں گبرا گئی کبھی پاگل ہو گیا بالا دال کھیل ماں کھیل کا سبق دی فلم یہ پواب نہیں دا ماں گل نہ لائے وا بلو اپرو لگ پی میرا بے جناب پاگل تو دیوانہ ہو گیا ہو ماں بیٹا پانچ سال دکھاوے ماں کے یا اما امکی ہوئی خیر تی ماں کی ہوئی آب کے باسل کیا کوئی تکلیف آئی کوئی مصیبت آئی کوئی درد چمڑے آئی جان رو لگ پی ماں آخ اے پترا رحلو کال تیرا ذہن اکل کدھر گیا مجھے لگتا کدرے پاگل نہیں ہو گیا وہاں آکھ لیے تیرا اقل کدھر گیا پتر جب دلا اللہ, اللہ دے بندیاں دے نال پر Ya Allah <laughs> to dekh Subhan سال میں بیٹے دواب تور کر بیٹا سوچی تو فکر کھلوتا ہے کافر ساڈے بالوں پہلے دن کوئی کھیل پہ کرکٹ دن آلے سکو تاکہ یہ دی نسل بئیمان ہی بڑے یہاں فکر سوچ رہے نہ کسم خدا دی کر کے اللہ میرا نبی فرما ہے ل سدا ددو منی ولا ولا و سو منت درمایا کھیل دا میں محمد لال تعلق نہیں میں محمد دا کھیلا تعلق اربی کھیل کھیل تماشے کرتے فائدے کم لوگوں میرے نبی فرمایا کھیل میں محمد تعلق نہیں تو میرے ہوں تو جو فرما بار پانجر سال ای کا تیری اکل کی در گئی ہے پتر جب دلہ کے بندے نال ٹر گئی ہے ماں پھر سوال کر دی ہے اللہ دے بندے کتنے اللہ دے بندے کتنے پتر دے ماں آئی ایم کالا فل جنا ماں آ رب دے بندے کتنے سال دا پتر آتا جنت جگہ پھر ماں آ سنا جنت کی کر رہے لے پتر جب دفیہ اللہ یڑ شم سو الا سمہاری اما سوفیا تختان تے بھٹے جنت کے اندر سخت کے اتنے بیٹھے نے نہ اتنے سورج ویکھ لی نہ ٹھنڈ ویکنی نہ گرمی ویچنی جی تھانے نہنڈ وے رہے نہ گرمی ویخ ریلے رب یہاں ہو بڑا ہوئے پانچ سال کا جب پر ماں جب پہ دیں تو جو فرما سد کے جا سما مرا فسورا وہاخ سنکا نہ ملو شیا فیر حضرت حضرت دا, دا بال پھر ایک سورت ہوا وا کان مشکو جہی محنت کرتے رہے جڑیا کوشش کردے رہ جے سارا اج پی کڑیاں جی او نی جان دی بڑے قدر والے بڑے قدردان جب اتنے پہنچیا فرماندڑ ماں ماں کال سایو ہم رب جو فرمایا ان محنت پل لیا کھڑیاں نے دس مارے دی محنت کی سی واہ واہ واہ سدک جاو سدک واہ مدینے والا پی فیت ونڈن تو سدکے قد قد پانچ سال کا اتے ای سال دے میرے لگے کھوتے لگے پھر دے ہیں اقل شعور کوئی نہیں قسم خدا دی ایم اے پاس ڈگری پتہ نہیں کیتی کن کی فرد جنیا ڈگری کی سال شعور تو بےگانے ہو گئے ہیں پاگل تو دیوانے بن بیٹھے نے اکل کھو بیٹھے نے زمیر کھو بیٹھے نے شعور کھو بیٹھے نے قسم خدا دی کر کے کرکان پانچ سال دا بچہ ہی فطرت جن میں پیدا ہوا ہی اول ماحول کی ماں سب جلا دس رب جو فرمایا محنت کھڑیاں نے دس کی محنت سن ہوں ماں چوپ فلم تبر ماں تجیب پتہ نہیں جاب دی آرکا لا پہ ماں اٹھ چلی جا اٹھ چلی جا ہاتھ نزا زہ ہم سات میں اپنے ان یار تھوڑی دیر سیر کر لو चली जा हा की मतलब मैं जेहला पुरा उ बुराई बैठा वहां मैं इस वे जन्मत सोच गुमाया पि वहां ماں جنتی جنتی مینوسا ہاں. سیر کر لین دے میری فکر اپنے والے پاس ونڈ نہیں مجھے ایک پاس لگ لے فکا مت ال ماں کھلوتی ہے باپ ال پیغام بھیجا بے فال مت ہو شان والا داپ نسیا ترا پتر باپ کہنا لگا یا باپ بیٹے لگا دیا محنت کیڑی سن جہیا پلیاں فرمایا محنت سن لا الہ الا اللہ محمد رسول <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> بول بول نرسی لا محمد رکھ لائی کڑی ہو جا کے آپ تو مڑوی کام کرنا توجہ نہیں فرمائی ہوں اندازہ لگا کہ ماں باپ استاد ادھر قرآن ادھر کلمہ توحید تو زبان پلانے توجہ نہیں فرمائی ہاں سڈے بزرگان چشت جون کے نزدیک اونا دے بار بچے چار سال چار مہینے چون دنوں کے ہون کہ کلمہ شریف دا ورد شروع کرا دے बान बोलन की ताकत लवे बैठो मिया ली एड्डी गर्मी मैं बैठा बत्ती टुर गई तो आप जी मर जाना इतने पता नहीं किग व्यवस्था बत्ती तो बगैर फार्मी कुकड़ को ही बन गया जे <laughs> इमान पता नहीं सू बन गया थानू तो ना बुरा बत्ती ला जाएगी बत्ती अठ दिन तुर जाए पता नहीं कि दुनिया मर जा हर शहर हादसा जरूर आता है तवज्जो नहीं फर पाई जी हम रेलां का हादसा नहीं होर शहर हादसा आता हादसा आ गया तो आप इमान न हर शह असरकारी बैठे पा भी सरकारी पा बंद हो गए तो पिछों मर गए او چلو دیسی نل کے ہوں کوئی خوب شو ہوں پانی کھڑ لینتا سی ہوں نل پنڈ والے مڑ بھی گزار لین گیا آپ گئے امام <تصفح> حسین تے یزید پانی بند کیا اپنے آپ سے بند کی بیٹھے توجہ نہیں فرمائی توجہ پی باہر سورت اپنی ہر شاید سرکاری نہ رکھو غیر سرکاری رکھو توجہ نہیں فرمائی ہاں <laughs> تاکہ سرکار جی انگریز دے پچھے لگ کے کوئی کام کرے سانوں تو فرق نہ آئے توجہ نہیں ہو فرمائی میری گل تو پاک نبی سرور دے فرمان دے فرد بنتا دا والے دا سبق پڑھائے ایو رٹ لوا لا الہا لا, الہا لا الہا اللہ محمد رسول اللہ ताके जबान उत्ते बोलण का जो शौर आगे रब वाहला शरीक जिक्र लग जाए तवज्जो नहीं हां हम जो मां बाप तवज्जो मां बाप ही कान भी गा सामने भी गा कान इंग्लिश सामने भी इंग्लिश अगों टीवी चकला او تھے وی گانا ریڈی اچ گانا اگوں اخبار تے جیڑی اگوں نسل پیار ہوئے گی ایمان نال داسو اونا مردودا نمڑ مر کی پتاوے رب کیے رسول کیے لا الہ الا اللہ کیے اوتنا مراد آپونا بڑھنا ہے کافر یا کافرانا منافق بڑھنا ہے قسم خدا دی کر کے اللہ جس ماں باپ نے اپنی اولاد دے سامنے چیزیں رکھی نہیں جہنم بغیر پکو بڑی پہ سانو جنت جاوے گی توجہ نہیں فرمائی <تصفح> تعلیمی جدوں شروع تو لا الہ الا اللہ دی مخالف ہوئے تو ماں باپ سمجھے میں مسلمان بنا رہا ہوں ہاں, ہاں یہ اصول دستور قانون نالوں شگرد ودن دی کوشش کردہ تو ماں پیو نالوں اولاد ودن دی کوشش کردی وہ برے یہ آدھے نے اسان برائی وجنا ہاں سور بالخصوص برائی برائی شہ ایسی نفس دی ہاں ایمان لال میں مثال دینا ہونا ایمان لال میں مثال دینا ہونا کہ سامنے فلان دا ٹوکرا رکھو گند دا توبرا رکھو گند دی پرات کے کان کدھر جاوے گا کدھر جائے گا گند آئے پاس کیوں کی گند نہ اے بندے دا جڑا نفس نے نا نفس اے ہے کان دنیا مردار برائی گند برائی یہ سامنے جو دو برائی تو نیکی رکھو گے نا تو نفس برائی والے پاس جائے گا نیکی والے پاس نہیں جائے گا یہ اس کی فطرت ہے ہاں ایک رب نے رکھی ہے روح روح نی پسند ہے لیکن نفس کا روح غلبہ نفس کا ہوتا روح غلبہ اسا نفسانی لوگ کا. تاں کر کے وہ برائی حل بہت اچھی چاہتا ہے جہے روحانی بندے دی روح کا ہوتا نفس غلبہ پھر انہوں دے سامنے جب نیکی برائی رکھو گے برائی پلانت پاؤ گے نی بھاج کے جان گے توجہ نہیں فرمائی لیکن ایسے لوگ کم وہ نادر جہے نیل کچی برائی تو تے نفرت کان یہ ہو جو بندے بہت کم ہونا ان روحانی لوگ آخر آخر وہ سارے نہیں ہو سکتے سدکے جا رب واہ سرک مولا سدا بندی بچپنے تو یہ سور چپا جی حضرت نفرت حقیقت ہوں تعلیم تربیت پہلے دن تو ادھر ویچ یا آ گئی برائی دی. بے ادبی کھیڈ تماشے دی کرکٹ کھیل دی کھی کتاب بریاں ہی کھیڈ پہ نہیں فلانا کھیڈ فلا بلکہ پوریا پوریا کتاباں بنیا ہونا آدھے فل ایجوکیشن کیا آخری نے ہاں جی پھر کھیل دے پورے وال رنگ کھیڈی دا ہے نگیا ہو کے, کے ٹرین خید، دس وے نبی سرور فرمایا جو پہلا سبق وہ پڑھا سبحان اللہ! لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سبق پڑھائی دا بدماشی دا, دا یہود پرستی کاس کہڑا حق اولاد کا پورا کی کیوے دل جنتی لوگ سجنا سیانے آدھے اس دنیا جو بیجے گا کیا ماتا لے دنوں وڈنا ہی وہ اولاد تبیعت دیں گا نبی فریت کے مطابق اتے یہ سٹے گا کیا مت والے دن اولاد اتنے کیا مت والے دن تیرا اجر پکا ہوا پیائی آخے گا تجوی فرمائی راجی بول سب اس واسطے میرے مدنی سرکار دی اور حدیث مبارک الادب المفرد اندر امام بخاری نقل فرمائی فرمایا فرما میں جن طاقت ہی اولاد تے خرچ کر جنگ طاقت ہے ہاں اللہ تعالی طاقت ود تے بوجھ نہیں پاؤ گا جنگ طاقت ہے اولاد تے خرچ کر جن ورست شریعت دے مطابق رکھنا خرچ کر یہ نہ کہ حرام تے تروشتہ ویچ کے آخیا اولاد کا پیٹ مالا ما اولاد نو جناب میں اولاد کے حقوق میں اپنی طاقت حیثیت خرچ کرفا انا کا ادب ادب سکھا سوٹا ہونا تو پرا نہ رکھی توجہ نہیں فرمائی سوٹا لو کلو تر ویخی ادھر ادھر جو ہی جیڑا لگے دوسرا حق تیرے تے گئی خوف رب دلا شروع کر دے کالا خوف حجیش نہ ہوگی میں زبان گٹاوا اللہ دا ڈر دے اللہ ڈر دے کی مطلب اللہ دا ڈر دے گا تیرا بھی بنے گا ڈرے گا تیربی ادب کرے گا حق حقوق بھی پورے رکھے رکھ گا رب سو ایتو ہی خوف کا سبق دے سدکے جاوا ہوں سارے سبق ہی سارے الٹے نے پہلا سبق جا ہے بے خوفی کا <تصفح> آپ بھی بے خوف دا خوفے, سپاہی جی نات خون گاوے تے او بھی بے آدھ لو خوف کا دا اسی بخشے ہوئے مقرر بھی مراد تقریر کرے اللہ فرمان آ من کلا وک سواد کی اللہ تو ڈرو تو نال ہو جاؤ اللہ تو نہ رحمان میں ڈرا گل جو چکر کرنا وہ بھی ہو گئی ڈرائی آؤں وا بھی ہو گیا پکا میں کٹی چی خدا دکھ بابیا کو بھائی بندہ جائے کہڑے پاس دسیمان کا سبق تو یہ ڈرا کا ساڈا سبقر بندے کے پتر کتوں بنی اچھا نبی فرمایا سوٹا نال رکھو مارن کا نہیں فرمایا صرف رکھ کا فرمایا توجہ نہیں فرمائی ہاں تو مارو تو ایو ہولی ہولی ہاں ہولی ہولی, ہولی, ہولی, ہولی ہولی مارو تو دابا دیو زیادہ دابا لیاؤ دوروں نیڑ آ کے ہولی کر دو لیکن ہونا چاہیے اچھا سکول چلتا نبی نبی تو بغا سبق پڑھا پابندی اے بھائی ماسٹر ڈنڈا نہیں رکھ سکتا جی رکھی کھڑا ہے تو متل کیوں بھائی ہے جیڑی امت نبی دی نو نبی, دے مقابلے چلاوے نبی تو باہی کرے نبی جی حکم کرے او دے, او دے خلاف چلنے فرم جاوے تے تو دا قانون بڑھا کے لاگو کر دا جاوے معلوم ہویا یہ تعلیم تو دی ہے تعلیم اسلام دیت نبی دیے جو نبی آ وہی سکھایا پڑھایا اللہ بول سب اللہ جی جی بول سبحان اللہ ہاں ہوں دسو کہ الٹ ادھر خوف نہ خوف سواج ہے بچے نمان نال دس خوف خدا کا تصور کر لیا خدا کچھ ہے اچ گل کر کے ویکو نوجوان منڈے راک ہے واپ چکی پھر میں رکھ ربن جاب ہوں نے اگوں چوبی گھنٹے چیتان چو اچھے اج دے, دے شیتانی تعلیم والے بال چوبی گھنٹے رب نار یاد نہیں کرتے مسمیہ پیار نہیں انہوں نے دل دماغ کے تصورات رب کھ لتا گیا شاید. آخرت کھتی گئی ہے داؤ تائی پانچ سال ہے جنت بھی فکران گی فیکٹری ہا ہے تڑاکی تڑک گئی تو بندے کا پتر کتوں بنے سجڑوں کام سوکھا ہی ایک بندہ بناونا اور قسم خدا دی کر کے آنا انسان نو بندہ بنا بڑا ہی بندہ اس لیے بنتا جسے کسی رب دے بندے دے ہاتھ رب دے بندے کے ہاتھ چاہے نا تے شیطان نفس کے بندے دے ہاتھ چ ہو جائے پروفیسر نے تو پھر سمجھ شیطان تے بن شیتان بندہ رب کا نہیں بن سکتا انسان نہیں بن سکتا قسم خدا کر کے کریں ہوں سدکے پاک نبی سرور نے خوف دا سبق دوایا وہی تھان تے آئی بے خوفی سان سبق دینا سی ادب کا وہی تھان تے آئی بے ادبی جنت دا فکر نکل گیا دوزخ دا, دا گیا نکلو جہرا سا فق بنتا ساڈا پہلے جڑا بال سکھاونا پڑھاونا او تو نکل گیا ان دی تعلیم تربیت ہو گئی جانوروں والی ہوں انسان والی امید نہ رکھوں تو ہاں او پھر آپ تیرے خلاف آپ نے لڑنا ہے آپ نے کمینگی کرنی آ میرے کو سن میرے کوڑ ایک بہلی ہے فوجی چھا کے رٹائر ملی میرا <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> بالا چوتھے سال بال تھی جب واپس آیا نا وہ دوری خدا دی اس ماں دے کوئی فکرا کسیا مانوا آنکھ پیپا ماں پیتا آشاب کیا تیتا نہیں پیا کل پتری کی کرے گا بار نال کل آخ کرے گا کی افسوس لکھ لانا ستالیم آن کے چاہ اور آپ ہالے پیا تعلیم ہاں اس تعلیم تو بچا گھر توجہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیا ربا لا کسم خدا کی کرکیا تنو طریقہ پہ دسنا مستقبل روشن بنا مستقبل روشن بنا ڈنگ دا دسنا پڑ تو کمی نیا لکھا روشن مستقبل گلی گلی بھائی مانو کیوں قوم بنائی جی یہ سو مستقبل کلو آخر آ کے آن والے وقت میں کیا یہ دس آقت کدے بنتا ہے آ کے ساہ دے زندگی سا تو سا کھڑے ہاتھ مستقبل پروفیسر دھت جی برا دکلو پیدل ہے کون نہیں اکلو پیدل ہے بندہ جاوے کہڑے پا پی باہر دا اے ویلے ہوئے پھر پہ ہر شاید سب کو چوکھی ہے پر ایک اکل یہ بالکل وہ بچارا جی لبھن جسے گھبر ہی نہیں بندہ جائے کہڑے پا پاروں تو اترے گا اکلو ویلہ میںالفل کر کے بلایا میں اپنے آپ کی فکر مکا چی تو کل رب فرمان و بنیا جی جی نہ میں بلایا میں ان آپ بلا چڈیا کی مطلب انہوں نے اپنے آپ کی ہوش نہیں رہن دے رب نو بندہ بھولیا رب یہ اپنے آپ کی ہوش نہیں رہن دوں اپنی ہوش کوئی نہیں اپنی تباہی اپنے ہاتھ کی بٹھیا تو خوش ہو رہا ہوں توجہ نہیں فرمائی میری گل سے رج بول سب ہاں گل کر رہا سر حاضر باقی منارے پاکستان بیٹھے مستق بل بنتا سا کے سا کہ ہاتھ چ تو مستقبل نہ ہاتھ چی نہ کسی خنزیر پروفیسر ہاتھ اگر کسے کا مستقبل ہے تو اس رحمان کے ہاتھ چکبل جنو کبر حشر آخر ہر اپنی اولاد بھی صحیح آب و حولا شریق مولا نے جگہ دعا فرمایا ہے مستقبل بڑا. اللہ کی اگ بڑی سخت تو تر اللہ, دی اکبری سخت. تو تر اللہ دے خلاف نہیں چلی دا نبی پاک چلے دا تو اللہ سونا اذاب بنایا خوف اللہ ایک جنت بنائیے ہندو چاہ کچھ رکھا ہے میرے پھر تنگے کام کروں گا نا نبی پاک شرح دے چلے گا رب جنت فرما ویخ سڈ مثال پتر اولادا ویخ سڈے اللہ ولی بابا فرید ویخ ہاں کیون بابا فرید سرکار سن پہ شانہ نے ہاں جی بچے لالچ دے لالچ خوف دالچ دے دا لالچ دے جنت च दे शान दे उच्चे लालच दे मरतबे तजत पावन बालच दे जिमें लालच देगा बाल की फितरत होंगी है वह हमेशा अपने आप में चाहते कि मैं चंदा उचा बना मैं भी उच्चा होव उचा होना फितरत च रखा गया जलों उचे होने लालच पावेगा नबीर के दिन के हवाले जिमें जमें चोखा होगा उचाई तलब करेगा बुराई दे نہیں ہمیشہ دینار کرے گا. آل <تصفح> آل خوف, خوف, خوف تو بعد امید رب سونے دجا کی اک پتر نیکی کرے گا برائی تو بچے گا جنت پاوے گا وہ حسین پاک دے کسے سنا <تصفح> فلاسے چران والے سبق پڑ خلوے گا تو ان ماں کا کچھ کرنا جب کمیوں کا سبق پڑے گا تو کمیوں کے پیچھے تو آپ لگ جائے گا ان سبک پڑھا دس پتر ساڈا ہر سی ساڈا سننگ سی سا بابا فرید سیخی گل سو قسم خدا کی کرکیا یہ رب کرتے نہیں شریک دی تعلیم تربیت داندار رب نے اپنے نبیا جو سبق پڑھنا آن د رب کا قرآن سمجھایا پڑھ کے لکھ رب دے قرآن نبی اپنے حبیب سبق دے دے پہلو اپنے پاکیاں سبق یادرا نا کسے سنو دے حضرت یوسف کا حضرت براہیم کا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دا کسا آیا کیوں رب سنے پاکاں کے کسے بیان فرمائے نہیں اپنے حبیب نا کہ حبیبا جم کرتے رہے پلیتوں کے کسے کہ انہوں ہوا اندازا بایا ہے قرآن شزاب نے کسے ہو کہ نہیں بول بول بول نبیان دی تعلیم و تربیت واسطے نبیا دی امت دی تعلیم و تربیت واسطے مولا دا انداز ملا رب فرماند اللہ فرمان دلہ دے, دے دن جڑے گزرے نے انہوں کے نصیحت کرو مطلب پچھلی قوم دیر کسے نیکی دن یا آزاد کرے کسے برائی دل وہ خاص دن نہیں وہ تذکرہ کر بال بچے دے, بیوی دے تاکہ رب دے عذاب والے کماں تو بچا جنت والے تے لگ جانے لاما مالا مسیبا تے ہی اخبار تے کھڑے ہوئی ہی اخبار کھڑے ڈائجسٹ ٹڑاک شاطان کسے یہودیاں سکول دیا کتابیں اٹھتا نہیں موتر صاف ہی نہیں موتر ہالے ناس پیا پہلو مسلمان تمجی لب تین ہیرے ورگے پتر دیا دیکھ کے چڑھ د مشین چلا گلا کوئی وال نہیں بھی نا نکی توجہ رب ویخ تالی موتر بھی ادا مولا سونے جو آداب سکھا چھڑے نے سب کے جا تے بندہ مڑ رب کے رنگ چ سبحان اللہ زمینٹ ہاں زمین تر گا پھرے قرآن کیوں نہ بنے کلندر اقبال فرماندہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم مکھے ماں مل کسی کو نہیں معلوم کے مل ہے نظر میں ہے کی اللہ رات ملوڈا سی ایک جگہ پسرور میں گیا پسرور شہر چکیقت حق بیان کرنے والے آ رہے ہیں شیر آ رہے ہیں فلان آ رہے پر میں ان آخان گا پاکوں کی محفل پاکوں کے ذکر پلیتوں دا ذکر نہیں ہونا چاہیے میں آدی میدان سٹ ہر بند مول دوسرے مولوی حضرات روک رہے سن گل کر چڈنا نہیں تو کام بڑا خراب ہو گیا انگا بس نہیں پلیت دا ذکر ہونا چاہیے وہ میں کہ میں کہلیا ہے نا انہیں تو سانو انداز سکھایا جتھے ٹاک دا, پلیتا رکھ دا. مئن مئن؟ مئن؟ ذکر رکھتا نال پلیت رکھ چکے ذکر ککر کرد ابراہیم نمرود آیا وکر کرتا مرسا کلیم دال دا آیا جکر کردہ اگر مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلام کافرہ کافر مکے دال نکلایا کل اور میں کہ سجڑا سانو تے الحمد جی رب دتی او سال ہم اندر پہلو انعام الیاں دا وکری پاکا دا فرنا لکلیتا دا وی کرایا کھڑی اللہ فرما اے حجان الصلات الذين انعمت عليهم اي پاکا ذکر ال محمود عليهم ولدا کیا؟ کی مول ساحب پوچھو نمال پڑ دو جی نماز پڑھ دو الحمد ہو جلیت پلیت تا ہی نہ فرمائی آ جڑی الحمد جی گل مکاندی بھی پلیت کے وکر پی ہے میں پھر ایک مثال دیتی میں کہے دسو بھی مسجد ہے ایک گھر پا کے پلیت مسجد پا کے پلیت یہ لٹرین وہ کی نے تو نہ رکھا کرو کیونکہ پلیت آ پاک پلیت نہیں مر پاک ہونا ہواستے پلیتی تو بچنا تو پلیت دا ذکر کر گے تو بچانے نا ہاں پر ایک کے پلیت دا ذکر چنگے لفظ ایک بہڑیا چنگیا ذکر کرنا پلیتوں دا ذکر چنگے اے سکول دی سنت ہے پلیتوں دا ذکر بہڑے لفظوں کرنا اے رب رحمان کی سنت ہے دے قرآن کی سنت جو نہیں فرائی ہاں حق بن دیر اولاد خوف شروع تو دوانا شروع کر اللہ دا عذاب دا خوف نکل جاوے قوم برباد ہو جائے ما قسم خدا کی کرتا کوئی کمپیوٹر کوئی حاکم کوئی پولیس کوئی فوج اس قوم دی اصلاح نہیں کر سکتی جس قوم چ خدا دا خوف تو جنت دی تمام نکل آئے ایک طریقے ای دا خوف آئے رب دا کا ہاں پھر بھاوے ماں باپ سامنے ہوا سامنے ہوا نہ ہو سیدھے کردہ نہیں فرمائی ہاں آئی آن دس وہاں کر کے وہ لوگ تربیت کرتے سن اس لیے ہاکم لوگ اللہ کا خوف دو سن اپنا نہیں سن دعدے ہوں تو اپنا دل رب دوف کرو ہی رب کا دشمن اپنا خوف دلانے فاروق کیا آدم ورگے خدا کا جو خوف دلے سن کنڈ پیچھوں بھی برائی نہیں سی ہوں ایماندار سامنے کی ہونی ہے وہ بیل بی یاد کر عمر بن خطاب رات نو ندی دے بدار سہر کر رہے وے سن رہے ہیں میری قوم کے سالچ کی کرتی ہے بھائی کی بول رہی ہے بھائی نگرانی کر رہے رہا مدینے کے بدار چی آخری ہے بیٹی ہوں بیٹی دو دیج پانی پا دے بیٹی آخری تنوں پتا نہیں ایک کام کا ہے عمر دا دور خلافت ماں آخری امر کہڑا وی بیٹی آخری امر نہیں ویخرا امر کا خدا تو ویخریا رب سے حدرت سنیا فرما یار پاس رشتہ یہ ہونا چاہیے تو رشتہ عاصم حدرت آسم پتر دینا دے پھر اسے سدکے جا اس بی پاک تا حضرت عمر دے بیٹے دی اگوں بچی پھر اگوں پتر بنیا عمر بن ابدل عزیزی بول سبحان سب ہے کے خوف دے اپنا نہیں ماں باپ اپنا در نہیں اللہ دا قسم خدا دی کر کے جڑا ماں پیو چاہے اولاد میری میرے تو ڈرے صرف رب دا خوف دیو اور پتر اللہ دیب اور او پتر آپ آپ ہی ڈرے اے نا ہاں کیونکہ اصولے اصول اکھ دا دیا ہمیشہ زیادہ اثر زبان دے سنے والے اللہ دے ولی لوگ پینا دے پینا دے نار دنیا ہاں کیوں زیادہ لگ کے ہدایت پان دیئے اس واسطے کہ خالی آدھے نہیں کر کے وے जे सांगू बोलना ही आखना ही करना कोई नहीं असर अगले नहीं लगे सिर्फ आप खाले देखो आगे आप इंज प्या कर दानू पिया दस हां हम टीवी तो, तो, तो रोक रोके बंदा जिंद घर टीवी हो अगलिया की आखना ہوں جدو ابا جی اتنا پر خوف ہوڈی خوف والا ہوبا بھائی نماز دے نیڑے جاوے نہ حلال حرام بھی تمیز کرے ٹی وی سامنے ہوے فلم لگ رہی ہے جی جی پتر آن جی تے جناب فلانی فلانی فلم منگا لو تو فلانی فلم منگا لو تو فلانی فلم منگا لو تے رب واہ دہلا شریک مولا دی گل مسیح چے تو آ کے وہ یار ایویں پریشان کیتی رکھ ہیں مول بھی تو ساؤن ہی نہیں دے جی تو ہونی ہوس پتر با یزید بنے گا کہ پکا یزید بنے گا <laughs> جی فرمائی ابا آپ سوارے والدین آپ سا رکھ پھر اولاد سدھی چلتی ہاں اپنے اندر خوف ہو جنت دی تما ہو پھر اولاد دے اندر اے ہوش ہے منتقل ہوگی اولاد ہال ہوئے اگا ہالے کی کڑ کی کہڑی کیڑی شاید لانے انشاء اللہ وہ ان شاء اللہ اگلے جماعت ان الحمدللہ مشکل کش ہے علی در تو اکا بش برطانیہ والے لیلا تے سب مشکل کشا ہے علی جندے در تو بن دے ولی روکا کر ساڈا مشکل علی جد در تو بن دے بلی وہ درج کی وے پائے جت مہری علی سی نوے وہ تئی درج جی علی سی نوے اوہ بڑا ہے آ کے ولی علی دی ملی اوہ بڑا ہے آ ولی جو کٹ علی دی ملی ساڈا مشکل کشا ہے علی جر बन देवली شہر جلی آیا سونا پا کی علی اے بہادر شہر جلی ساڈا مشکل کچھ ہے علی جر تو ولی اور میٹھے Allah Allah ana خیبر اڈایا ماری خیبر در کو ماری خیبر ڈر کوتلی اڈی ہر شاید مڑنا بلی مشکل کچھ روک اللہ او جی کو نار بال بھاوے ساڈی میں فل دے رہا جی کو نارا نی بال بھا ساری میں فل جڑے چندرے ہیں ان سڑ گلی ساڈا مشکل کشا ہے علی جر تو دے ولی وہ جی سال دور جی ساؤنڈ کوئی دورتے نہ آئی کھانا او علی صحیح نا وہ جی ساؤنڈ کوئی دورتے نیا آوے کھڑا لی کھاؤ کھانا کھا علی سائل دی کسمت ولی مشکل ہے علی در بن دے اور جی کو مشکل کو در پیشیا پکا وے مجھے جو ساری ٹلی سیس ہمیشہ بھلی سارا مشکل کشا ہے علی جر آخری شیر وہ ہے سار لے کرات اتنی چلی ساری کا در پلی ساڈا مشکل کش ہے الی جر تو پڑے <laughs> bani ke noor noor aaya bani ke noor noor aaya mel la daalal tera lagi pal sona mera laaj pal bani ke noor ਨਕੇ ਨੂਰ ਨੂਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਦਲਾਲ ਤੇਰਾ ਲੱਗ ਪਾਲ ਸੋਣਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾਰ ਅਰਸਾਰੇ ਜੋ ਤੂੰ ਪੈ ਰੋ ਨੂਰ ਨੂਰ ਬਣਾਇਆ میں سجا فرشٹیال فرشتیال سجدی تیکال تیر میرا جی پال ہل کے نور ہن کے نور نور آیا ملا دلال تیر ل... امام فخر راضی فرما امام فخروں کی راضی فرما حضرت آ نور سلام کے مت وشتیا مستفا دسیا فرشتے سجدے کے اندر ڈگ پہ شیطان بیکھے نہیں دیا جبریل دیکھ ابلیس نہیں ویکیا ابلیس ویکیا آدم دے جسم والے پتلے جبریل وسلے مستفا معلوم ہوا نور ہزور ہے نا یہ جبریل کا حصہ ملے جاور آئی انس کی اک کا حصہ مل جی اخلا ہوں سامنے آئے جی نورے مستفا ویخو سارے سجدے اصل سجدہ کملی والے دن سی سارے جان تو پہلے نور لو चेहरे बच्चों नूर नखायासी फरिश्ते देख लिया फरिश्ते देख लिया फरिश्ते मैं सजना कीता वेख के जमान तेरा लाल सोना मेरा लगी भला गल के कह दो تیرا ل پال میرا پال بن کے نور بن کے نور نور آیا تیرا میرا فرش آپ دے لیے اللہ نے بلائے لے میرے دو جہان دے بس آپ سجائے مزہ نہیں آیا ارش فرش آپ دے لیے اللہ نے بلائے لے میرے دو جہان دے بس آپ سجائے لے رب دا حبیب سوڑا رب دا حبیب سوڑا شان دے مثال تیرا لاپ سوڑا بڑ کے نور بن کے نور لے آیا بڑ کے نور